الله سبحان <تصفيق> الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسول مصلى <تصفيق> والصلاه على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصقفى وعلى آله وأصحابه قل الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ منسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليهلوا عن سبيلك ربنا اتمس على أموالهم واشدد وَشَدُّوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إن الله یا منوسو تسلی تو سلام آلکیا سیا رسولہ آل کھاوی کیا سدی آبی ملا ملکیا سی آلک و وابی یا مکین قلوب المؤمنین دوست السلام علیکم اج کا دینی روحانی اجتماع برادرم غلام علی صاحب محمد شہزاد صاحب محمد جمیل صاحب محمد اسلم صاحب انا دوست احباب دی کاوش محنت کا نتیجہ ہے اللہ رب اللہ دوستوں کی اس خدمت شرف قبول بخشے ناچیر رب العالمین اپنے مخلصین عباد کا صدقہ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 سائنسی جڑیاں ہیں مشین مشینری یہ اللہ تعالی دے عذاب کا سمان ہے اس مسئلے قرآن پاک نال احادیث مبارک نال جناب کے سامنے واضح کرنا ہے را میں اس مسئلے دی وضاحت ضلع شےخوپر کی ڈوگر اور اس وقت جناب دے سامنے اللہ تعالی دفیق بیان کرنا دوستو ایک انگریز یہود نسارا انگریز ایک ہے مصنوعات بنائی چیزاں اگریز کی جنگ پوجا پاٹ ہو رہی ہے غسا کتباں اولاداں اپنے آپ رکھنے والے لوگ اپن اولادوں اگریز کا جو تابے دار بناتے پی پوجہ پاٹ کرتے پی مصنوعات کی وجہ سے پتل پنائی چیزوں کی وجہ اصل بت یہ ہے اصل بت ہر کسی دے دل دے اندر سائنس دی ہر بندہ پوجا پاٹ پہ کرتا ہے لیکن اس بت دے وسیلے اگریز کی پوجا پی ہوتی ہے یعنی اگریز کی تابےداری جو کرتے پہن سائنس دی وجہ نال کر رہے ہیں اگر سائنس نہ ہوندی نا تو اگریز کی تابے داری کسی مشرق دے چوڑے بھی نہیں فکر نہیں جتے رہے سیت جیتے رہساں کتباں اولادوں دے جتے رہی کہ جا ہر ایک بندہ بئیمان بنتا جا رہا ہے نا تو بنیا جناب ویکھو جی اب نیا دور ہے نئی بات ہے فلانا ہے, یہ سب پکر دیو جنال پکر تھے وہ سب جڑیاں جیسے گلان پکڑتے ہیں ورنہ اگریز سے وہی اوے گورا باندر کنو پوجنا سی جو پرانے زمانے برے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی پیڑے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی اب نبیا تو جو چنگا پیا کھینڈا ہے نبی رسولاں تو تو پر تو زمانے دے ہر بندے تو کیوں ہے کہ اصل اندر لانت کھڑی بائنس کی جا ہر بندہ نفس کاشی کا اس دی وجہ ہوں انگریز نو اگریز نا تھانوں اے مسئلہ سمجھانا انج کہ ایک ہوں سان بناو والا ایک ہوں مصنوعات بنی چیز مسلوات دے دریئے سانے نال تعلق قائم ہو جائیں بناوہ نالے نال بنا نالی شیدی وجہ نال تعلق قائم ہو جائیں بناوہ بنا نالی شید نال بناوہ نالے دی پہچان ہوں دی سب تو پہلوں پہچان ہوں دی مرفت ہوں دی پہچان تو بعد اس دی تازیم آ جان دی محبت آ جان دی پھر ضروادے کھول جان بندہ اس دتابدار بھی بان جان دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر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 تعیم رب تالا دی آن پھر دل کے اندر جذبہ اٹھے گا آسان اس دی فرما برداری کریے <بارداری> پھر انہاں دے رسول <باردار> نبی <بارد> پیغمبر دے نیڑے ہوو گے ہاں جی انہاں <بارد> جو حکام دیتے ہیں آکام حکام سے عمل کرو گے <بارد> اللہ تعالیٰ تھا تھانے پرانے پاک کے درہ آسمان کی گل ہے زمین دی گل ہے سمندروں دی گل ہے <بارد> پہاڑوں کی گل کرتا ہے اپنی ویڈیو انسان نو خود فرما ہے کہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ فرما سڈیا آیات نے سنوریم آیات نہ فلاجن ویرونا لے بے فخو لے کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اونٹ نو ویخن کی دعوت د افلا فلا جان ور کے اونٹ نیکو کس کیفیت نالت نے پیدا کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ دی اونٹ نیکھو گے مخلوق جو اڈی عجیب گریب کھو گے تو لازمن بات ہے اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کرنے والے دی معرفت تعظیم اور محبت آئی توجہ ہے نا کہ بلا سلا ہاں جی زور نال ذرا سبحان اللہ تو صحیح یہ قانون کہ مسنوعات دے ذریعے سانے کی مارفت آسانے دی, دی محبت آتی ہے سانے دی تازیم آتی ہے جو اگریزا بنایا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 کافر جیڑا کام کرے نا وہ نگاہ رب تو ہوتا نہیں وہ آتا میں تھی. اللہ تعالیٰ دا نبی اللہ تعالی دا ولی کوئی کام کرے تو ہے اللہ کیوں کہ ولی فنا ہوں دا. ولی دی نگاہ رب تو سوا کچھ نہیں اور دان بھی نگاہ اپنے آپ سوا کچھ نہیں ہوں آئی اس واسطے حضرت سیدا روح اللہ علیہ السلام مردے زندہ کرنے فرماندن بے دن اللہ رب دن میں کر رہا میں سات ان پہ دین فرماندن بے اللہ فل بہری والے اگر شفا یاب کر دین تو فرما دے دن آپ گل کر امر یہ آخن گے میں خالی نہیں اللہ کا نام نال نا رب کا نبی رب کا کوئی ولی جدو بھی کوئی کارما کمال وکھاوگا تو حقیقت پچھاڑ دکھے گا میں کچھ نہیں اللہ ہی لیکن لے لے سینس دان جڑے ہیں یہ جدو بھی کوئی باہے سائکل دا پہیا جو بنا بیٹھن گے تے یہ گے ساڈا کمال یہ کدی نہیں آخنا رب سونے کا کمال انہیں سانو بنایا اس ساڈے میں طاقت رکھیے انہیں کینات کے اندر لوہا پلاسٹک کے سارا چیز بنائی انہیں چو دین چی یہ گل پائی ہے رب والے پاس جانے نہیں ہوں جدو وہ جی جی ہوں نے نا کامل مومن وہ بھائی جہ مرضی بندہ کوئی کام کرے نا اس بندے نہیں سمجھتے وہ آدھے نے سب کو چلہ گئی اے تو بھائی کامل ولی کامل مومن لوگ ہو گئے جنہاں دی نگاہی رب تر دوسرے ہو گئے کمزور ایمان والے سے منافق لوگ جدو نا کافر ہوں کوئی کم ہو پھر کافر تک رہے رب تک نہیں جہ آتے کافر یہ سارا کچھ جی وہ بندے تک ہی جاندے رب تک نہیں جڑے کامل مومن ہوں او کوئی کم کسی دوں ویخ تو آتے نے بندہ کی رب ہی, ہی سارا کیونکہ انہاں دی اپنی نگاہ وچ رب ہوندا سمجھ آ رہی کہ نہیں سبحان اللہ ہن دوستو اُدروں سنس دا نالنے کہ اساں آپ کی تے تے جڑے کمزور ایمان آلے تے منافق لوگ ہیں او پھر انہاں تک رہ گئے نے او آندے نے بس اتنا ہی کیتا رب تک جاندے نہیں تا کر کے جدو سائنس والی چیزاں آج استعمال کرنے آن تے و کافران کے خلاف بولنے ہاں دعوت دین دینا تو فورن بندے پتا کیا پھر جی جی انگریز دے خلاف بول دے ہو پھر ان چیزاں کیوں استعمال کرتے ہو یہ ہر ایک خبیث بندے دی منہ دے گل ہے آدھے گڈیا دے کیوں بنتے جی پھر چشتی فون کیوں استعمال کرتا پھر گڈی کیوں استعمال ہے پھر پکے کیوں استعمال کرتا ہے بندے کیوں بتی کیوں استعمال کرد یہ سوال کر سوال ہی پہ ہے کہ لوگ سوال کرنے والے منافق نے مومن نہیں کہ دی نگاہ رب ہے بئیمانہ تو پوچھو کہ او ترساں جو پیا جے کہ کیوں استعمال کر دس خلاف بول کے ہوں توجہ میں گل کرنا رات بھی کی اور تو آستے ایک نوی گل ہے حضرت سید ہے مصنوعات چیزاں مال انہ دا تعلق سمجھا پیا پھر اے وی جواب آ جائے گا جڑا نے پھر چیزاں کیوں استعمال کر اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید سورت یونس دے اندر کیڑی سورت سورت یونس دے اندر ایک تاریخ بیان کی بالکل جی ہوں نا تاریخ بنی کھڑی اویں دی ایک تاریخ اللہ تعالی سورت یونس دے بیان کی کیا مطلب جی سائنس والی سائنسدانوں دیزا دی وجہ لوگ کمزور ایمان آئے بئیوان انگریز کے پجاری بڑے کھڑا اسی طرح مال سمان دی وجہ تاریخ پیچھے گزری ہے کہ لوگ اسے پھر آن کی پوجا پاٹ کرتے سن اس خدا سمجھتے سن اس مال دی وجہ سمان دی وجہ یہ تاریخ اللہ تعالیٰ دہرائیے وہ بیان فرمائیے قرآن آه آه آه آه آه آه آه سورت یونس میں الفاظ مبارک نے سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہا ہے کالم منسا رب بنا دفلاؤ دنیا رب بنا عن سبيل ربنا تمس على واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأمين إيها سنة القرآن حضرت سيدنا بنصاد قليم الله عليه السلام فرماته ربنا انك تفسرعون وما لهو زينه واغوالا في الحياه الدنيا اي صاحب الدردار बेशक तू فرعون اور اس اور بہت سے مال لے او ملو کا ان شدیل اور اب بنا لے ایسا جو پھراؤ اور, اور اس کی تو اسباب دے ان اسما مال جو ہٹا پہ مال دی وجہ اسباب دی وجہ حضرت مرسا سلیم جہاں گلان سوچو اے ساڈے پالن والے آپ دس آئے سڈا پالن والا اللہ ہے <متارس> نارے رشتہ نر تحقیق حضرت علامہ ہمارے لا پڑا مچیس قیسا نہ سمجھو میں پالنا حضرت دوسرا سلیم اللہ ساڈا تور اگریز سان پالنا پہ اصل حضرت موسا کلی مانگ آخانے سڈا اللہ سان دی زینت تے مختلف ما. تو دا کوئی کمال نہیں تُو لوگ دی ازمائش ہوں بھی مومنٹ ہوگا وہ حضرت کلیم یہ لفظ دورائے گا آگے گا او جو اگریز کو رب کا دتا ہے وہ کہو ہے اس کولے کو آ گیا سارا رب کا دتا ہے تو رب ادمانا چاہتا ہے اپنی مخلوق ہوں سمجھو اگے سنو اس مالا مال فراؤن مال آو آو زینت کچھ مال آو زینت سی جی جی آج کل خیال چ نہیں آ سکتا جو فراؤن کا زینت ماں جنوب اللہ تعالی فرماے زینت اموال آ زینت مال دن کال سے زیت ہونا پیم شاید تھوڑی ہونی ایڈیا ہینت نہ جس کا بیان ہوا کھڑا ہے ان حضرت موسا کلیم دس درو خدا منی من کھلے تھے نا اس دمال دی وجہ اگر فرو کنگلا ہوا نہ کنگلا ہوں تو کنگلا نہ کدی خود خدا بنتا نہ کدی کوئی انو خدا بنتا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 و ربانا نہیں ربا نا سبیلکو مولا گمراہی خرا فراؤن فراؤن بھی قوم لوگ مخلوق تیری ان خدا منی کڑی یہ اس مال کی وجہ اسے اچھا ہوں دیکھو سجڑوں آپ فراؤن دے خلاف بھی تو بول د فراؤن بھی قوم دے خلاف بھی تو بول د دے فراؤ دے مال دے خلاف بھی تو بول د دے فرساب دے دے بھی پا بول, بول, بول, بول رہے ہیں لیکن میں پوچھنا حضرت موسا پلے کتنے جاؤ جڑے کنجر سوال کر د انہوں صرف پوچھو کہ حضرت موسال اسلام کنگ گھر پلے کیوں بھی کنگ گارے پلے کافر دے گھر پلے فرن دے خلاف بھی خلاف ہیں مالف بول پلے بھی گھر پلے تو کیا چیزیں نہیں سن استعمال دے اصل سے انگریز دیا چیزاں خریدو فروخت کر خرید کر کے استعمال پر پکڑ لیا اس بنایا نہ خرید والے کا احسان ہوتا نہ احسان ہوتا ہے دکان دے کے مرچ لے ہو تو دکاندار شامی آن کے ہے کہ دوں میرے کو لے آدی کیوں نہیں دوں اگلے جے محنت دے گا تے اگلے بوٹے تے مارن گے ساری دیہی مکھیاں ماردار ہی ہے ابھی آریدیا کرنا سو دسو دکان دکاندار ساری دہڑی سودا ویچن واسطے رکھی بیٹا گاہک نہیں آگلے کی آ میرے بخیا مار دا ہال سے بوکے دہڑے ہوں رہے منت سکھدا رہتا یاد لا کوئی تو نہیں تو دن بعد دکان بند ہو مطلب نہ خرید والے کا احسان ہوتا ہے نہ ویچن والے کا احسان ہوتا خریدا اپنی ضرورت ضرورت وہ ایسا تے خریدنے پے حضرت موسا خریدے کہ نہیں وہ رہ کے دارے چہ فر چیزاں استعمال کر کے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 اگر کافر نا تو اسلے ویخ لیا جی جس دھرتی کوئی مومن نہیں رہنا پھر ویخیا جی رب کن چیز رہنا قیامت برپا ہونی اسلے جسے سارے کافر ہو جانے مومن ہونا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نقصان ہونا ہے دشمن نو نکل واسطے رکھا یہ دشمن جہے کھاندے نے سجنا کی وجہ نال کھانے جو کچھ وہ ٹھنڈیا گڈیا یہ وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ویچتا سی کہ مومن بھی تو ہے موہم کی وجہ میں اپنی ضرورت پوری کر لینا اسی وجہ تعالیٰ رکھا ہوا سجڑا کوئی فراؤن کا احسان نہیں فراؤن موسا کلیم کا احسان سی کہ موسا کلیم پالن کی وجہ فرون نار فراؤن نو چار دن مہلت لگ گئی کھا پی رہا جی سلحت کلیم کا دشمن بنے نایا رب تالا بھی گیرت गवार नहीं किया खाना पियाने मारन की चल करो भी डोबिया कौम छ खाना प्या तेरी शाहीन की वजह नगर पैन लग पेनू हया नहीं आई चल गीटा खड़का लो गिटा खड़का ہو گیا کہ نہ ہویا ہوں کوئی لانتی بندہ ہو جڑا جا فرن کا احسان مومن آزرت موسا کا احسان ہے فراؤن جو نہیں فرمائی نے سجنا تھا کر کے سڈا کلنگر اقبال فرما علامہ مارنا پڑنا مشتی صاحب اقبال فرماندنے ہوئے جتنا جہان ہے یہ سب مومن میں نے جاں باغ کی گراس یہ مومن میں نہیں گراستے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جگ نو جو بڑھائے اپنے حبیبت سے بڑھایا کنہیں اشترا بڑھایا جگ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ لولا کا لما فلق تو لفلا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 جی مومن نے تو پھر خدائی سے موہمن بھی ادھر نے سارا جگ ہزور بنے ادھر آدھے چیزاں منافق بندہ کدی ایک بولی نہیں بول سکتا کدی ایسی گل نہیں کر سکتا آسان ساری تعنا ساری کیات حضور دی بہمان حور بنوگریزو نہیں فرمائی نے اچھا ہون حضرت یہ گلت سمجھ آ گئی جواب دے تو <سؤال> کہ سو نسا بن کے جواب دوں گے انشاءاللہ لال بڑا بڑا جاانے کا پروفیسر جی اس گل کا جواب دے چیزان دا لیا وہ فٹ پوچھو ایک مینیا یہ دس حدرت موسا کچھ پلے نے جی موسا فرو کو پال کے دے خلاف بولن دا حق رکھتے ہیں پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اصا اپنے رب رسول دے پیچھے لگ گئے دے خلاف بولیے حضرت سہی جنا موسا علیہ سلام پشان گئے کہ جا بنی سرائی لاڑے عبادل خدا منی من وجہ نہیں اگر کنگلا ہندہ کی کسی خدا نہیں حدرت نے سید رام موسا دی سلام دالا دیارگا بتوا کی بتوا دے الفاظ کی سن اور مال گرچ کرگلا جی اج خنکھ کیا پہ اسے مال دی وجہ نار جدو مال غرق ہو گئے اس کنگلے نو کسے خدا مننا بلکہ انہیں آپ نہیں کرنا جن سویر ٹکرے انکر نونا انہیں کدو آخا میں رب آ جے رب جا مرن وا نہیں ہوں حضرت موسر فرماند ربا نت مس سورت ال ربا نت مس اے اللہ انہوں دے مال بگاڑ دے برباد کر دے تباہ کر دے وش بد آلو اور انہوں دے دل بند دے فلا یؤمنو مینو یرب العذاب العلیم یہ ہوں جی تینوں من مردیں تیرے آداب پس کے من اس کو پہلے نہ من ہروسا کلیم اے بد بتوا کے دل بند دے مولا اے نا. اے کیوں سی کی تھی؟ اس واسطے کہ حضرت کلیم اپنے علم نبوت ویس رہے سن کہ ہوں یہ کافری ہونگی تو یہ نسل بھی کافری ہوگی یہ مومن نہیں بنن لگے مومن بنن لگی فرمایا کہ یعنی کیا مطلب کہ ادھر تقدیر میں سی ادھر حضرت کلیم کی دعا ایو نبی آزاد سرکار نے اج پی میں نے سارا سے آیا لائے کہ مالوڈے سین کی وجہ لا لے اس واسطے ہوں اصل اچھا بھی اہی آخنے مولا دی بار گاہ اگریز مال اباب پیسہ پلا جو سہ دیں لوگوں بتی کرتے ہیں ہوں اصل بھی آخر میں مثال برباد کرتے کیونکہ جب سینس کا مال برباد ہو گیا کسی ہونے دعے داری نہیں کرنی مسلمان پھر کچھ کرنی سمجھ آئی نہیں آئی ہر کسی رالا جی گی نو ماڈل صاحب سام زمانہ نوا ہو گیا دا سی مار سی مار کے ہوں سینس پہ دیوانے آشکا اس چی بے مان انگریز دے سمان دے بےمان ہوگیا سی گل کر بےمان ہوگیا مولو جی ساڈے کو کھلویا جاتا ایک ہی بڑا مارنے سے جی نوا دور ہے نو زمانہ ہے اب جدید ہے سیدا مار کے کافر ہو رہا ہے دی وجہ بئیمان بننے سیٹا بن قرآن چاہو قرآن چینس جو قرآن چمانہ اج قرآن کا آشک ہوتا کہ انگریز کا آشک ہوتا سوچن کی گلان دنیا آشک پورانگریز آشک ہونے یہ آخر پوران نکلنے یارو بندہ جو گند کھوے تو گند گند سمجھ کے کھدی جائے ہوں یہ آخے کہ جناب یہ گند نا یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھو یہ کہاں سے نکلا ہے نکلا دیکھو کہاں سے ہے یہ تو بندے سے نکلا ہے کوئی دے تو نکل ہے تو گند سمجھ نہیں لگی خدا دا بندہ ایمانے مار میاں شیر ربانی سی اللہ پتہ کی مچھی جدو فساند نا شکاری پونگا لاندہ اسے پونگا یا گنڈویا سر سٹتا ہے وہ جدو مچھی ڈنگل نکل لینی ہے نا होर ढि कर, और निकल और कर और निकल ओ, पेट तक पहुंची फिर खिंच मच्छी हां ढिली करता चलो सवार के खा ले आदाए पूरी फसे के फिर चेना जे मुंह मैं खिच मारी तो मूंह चो सदा निकला वे कुंडी ते फ ना یہ جڑا انگریز کلا اگریز جہیا چیزاں سچی اگے وہ اس واسطے نہیں پہ سکتا کہ واہ سوکھے رہو ہے کہ کپڑے بھی مڑ کھچا گا یہ جیون جو پچھا جان جو گران سید اکبر حسین الہبادی فرماند ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے اگ مچھلی ٹیل پائی ہے نا رسی ڈھیلی دیکھ کے تے لقمے خوش ہوئی کھڑی سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی شکاری مطمئن ہویا کھڑا ہے کانٹا نکل گئی او پورا تہ تک پڑ گیا تھا کہ ہن نہیں کسے پاتے جان لگی او لانٹی کیوں دے سائنس اور ٹیکنالوجی دی کیوں کرتا ہے مولوڈیاں آنج! ہاں چلو دے بارے نہیں آنا مولویاں دے بارے سمجھ آ ہی جانا ہے کہ انگریز مولویاں کا تو پکا دشمن اتنے پٹ منو گے مسلمانوں دے دشمن تے ہو سکتا لیکن مولوی دشمن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 چاہار نے تال ہے تیرا مزاج بالا وہ ادھر مکار نے وہ شکر پارے وکھا کے تین لیں اترا خوش ہو رہا وہ جیسے خرکار آال سکن والے وہ شکر پارے وکھا بکھا بال ہوکا مر ان سائنس جہی شکر پارے وہ اگا کر دمال بھی نہ رکھے ہو را دیتی تحریر طریقے او نا دی تعلیم لا دی بڑا دینا بےدین بڑا دینا بئیمان بڑا دینا اپنے دین اپنے دشمن بڑا دینا ادھر راؤ د ادھر گیرو سینس یہ اد دھرو لا چنا بھی پیسے لیکن رومال کے لگ جائے ہوش ٹھکانے ردی نہیں ہے جی یہ جی میں شکر پارے فسا کام د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 منجی یہ بنا سبزیاں یہ بنا دسی مکھن دیکن یہ تھے جتنا تھل یہ اگریز آ مکار نہیں جے مکار یہ ہوا چار پا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلو میں تھانوں تیچا گا پہلو تسان ساڈے نبی کے طریقے آؤ لسائی ف ہاں ان کو کھانیا چیزاں نہیں ہیں کو مشینہ تو بغیر گزارا سارے کا ہو سکتا ہے پر کھان تو بغیر کسی دا نہیں ہو سکتا کہ نہیں है थाड़ा, थाड़ा, है इंदी समझ के भी है, लेकिन यह अजीब सात मुसलमान ना अजीब किसान भी दा दा। पास अपना पासा ही कोई बैठा हो कोई साडे रब का भी को है, कुछ है कोई सा है नहीं आता ही अच्छा ये आंधी ने खाद सपरे गलत बकवाद और बर्बाद साहब दिपालपुर आख्या कणक सी बगैर खाद को बगैर स्प्रे देते होना आख्या जी बीमा कदरू श्री पढ़ो बिस्मिल्ला पढ़ो कोई शान कदम खुदा करके पानी लाया कणक साढ़े कोल आई थी کھاد سپرے والے رہ گئی ہیں اور درود شریف بشملہ ہال بھی کنک طالب حسین کرم پر کرمپور ضلع ویاری میں اس میں آ کے یار کنک چاہیے سانو جاؤ والی جا تو ہوں کنک لیا نا جاؤ تو بڑی برکت والی شاید سی وہ بھی گئی قوم میں تو دل دا مریض نہیں ہوتا بندہ جو دی جی پوڑی یورپ ایڈی سیر پا دی وہ کئی سو کی وکری اور دل دے مریض نو دے جی ہاں جی تک لیکن کڑک دانا دانہ لگ تاکہ مرنے دل دے مریض مر क्यों जिना जिना मैदा खाओगे बंदिश दे हो गैस दिल दिल अटैक और जिना छान मोड़ा बेचो होर जौ मोटा आटा खाओगे उस कब्ज नहीं होगी कब्ज ना होलासी होगी ہا اسی تھلے نو جانی دل دم نہیں بن گئے یہ حکمت رات جی روٹی میں آخر میں کنک بغیر ایک سپرے دوسرا جن من صرف فرق پہ تین من اس کی فصل گٹ نکلی ہے نالیا تین من بدھ نکلی تے خرچہ جدو گا چھتی سو خرچہ تھی इनका खर्चा ही हम तीन मन कणक चार सौ पांच सौ सौ पंद्रह तीन मन पंद्रह नहीं बन गई पांच सौ पंद्रह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया इधर कणक घट उधर पंद्रह सौ रुपया उसका उस जर्चा उसका छत्तीस सौ जो यानी हर पास मुनाफे بینا ہر کام کرنے والا ربن کا یقین ہوئے نا کھادا سپرے کی لوڑ نہیں کھاد سپرے بیماری کا سمان ہے رب سے یقین رکھے تیرے واسطے روز کا کہ نہیں آئی خیر میں کر ربا نت مثال حضرت موسا کلیم نے بدوا کی ربا نت مسالا اس بدوا د اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا دسیا رب وحد اولا شریک سونے دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا یا مولا ساڈے دل دے اندر فیرون دے مال دی قدر نہیں فیرون دے مال دے طلبگار نہیں ہے اسان دشمن ہے دے آج جان مولا، اللہ تعالی جلو گرف کیت سجڑا بھی گیا پھر دا مال بھی گیا پھر نتری گئی جڑے پری سرائی خدا من والے سن سمجھ گئے خدا جا آپ گرف ہوئے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 مولا گر کر دے سارے تاکہ مخلو نہ ہو جائے گا تجال دا گا تو لوگوں خدا من, نا. من نا؟ کیوں؟ ریب جل مال نہیں اس دونوں اکھان والے خدا نہیں گے کیوں بولو وہ چمکا وکھاوے گا بڑیاں بڑیاں چمکا دمکا وکھاوے گا جیڑا سکولی ٹولا ہونا ہے نا سکولی آج اج انگریز آخ دن ترقی آفتا انہیں ویخنا دجال انہ آخنا بالکل خدا تے بھلے رہے آ مولویا کا بٹا بولو تو سانا کی گل جن تیکری اک سلکڑی آخان گے تیری, ایک کو اکھ سلکنی. تیری اکو اکھ سلکنی. سانو اک سلکڑی سانب تسنا جلا مومن بننا رانا چاہنا نا ہوں انگریز بھی گرک ہوا مال بھی گرک ہوا کیونکہ ہے اداب کا سمان جیسے آو. دنیا بیچنا چاہنا حدرت کلی مانگو دل دل دل دل رب مسالا اللہ گرک کر مال گرق کرنے آخر بچ جب تالب نہیں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 جس بندے ویکو اللہ کا نام فرمان اللہ تالا نیمت چوکیاں تک کرتے ہولی لپنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا جس بندے ویکو وہ بندہ اللہ دے نرمان گنا کرالا ماللہ تعالیٰ اسپنا مال چاہتا ہے ہولی ہولی, چاندے ہولی, ہولی عذابت لے آنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دا دستور پتہ کی ہے میں دشمن غصہ نکل جاوے دوسرا یہ تگڑا نہ کدھر مائے مائے بکھا بنسی تو آپ ماڑا بنسی تو میں کھو دیا اگے نہ دیا اے اپنا حصہ اتنے پورا کر لے دوسرا اس واسطے آم کر نعمت اللہ تعالی آم کر دینا اپنا دشمن دوست کے اللہ تبارک بتالا خطرہ ہے ہی نہیں کہا بن جائے تین کہ تگڑا بن جائے تو مارا گھر رب سونے خطرہ ہے نہیں وہ آتا جنہ مرضی تگڑا بنے میرے تو تگڑا کھانوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی جنا مرے گا تین پڑا گاڑی تاکہ ہمیشہ ایمان نال دسیا ایسے اصل ای اللہ تعالی نا فرمان کے دشمان اخیر بھی بڑی تھی نمتا چوکھی چکی پیو ددا ویكھیے پیو ددیا تھاپیا تھپتے سن لکھن پر روٹی كھانے سن اللہ شکر گزار نہیں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 کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہوا کھڑا صحابہ کرام جہے نبی پاک سرکار دے کامل رب دے کے تابے انہاں بندے اونا اونا ہوئے واسطے ہوے بخ انہاں واسطے ہوے دکھ تیرے سارے واسطے اک کیوں آیا کھڑا ہے اصل قانون خدا ہے جنہیں حدیث رسول اور اللہ تعالیٰ قرآن چی فرما ہے فلما نسوا زکروی فتح بلش ہے جب تین سڈے میں بھول گئے اصلا ہر نے ہر شیام کر دکھا ہر شم ہوگ پہ اسلے اس سمجھا جی آزاد آیا رب نپن لگا ہے نپڑ لگا ہے کر کے ہر شاپ پہ دلہ کا دستور ہے قرآن چلہ چل تعالا بیان فرمایا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 یار نجومی خبر دے نا نجومی یا ٹی وی در مہاتما موسمی کل گل گلا محلے والے محلے سے باہر نکل کے سڑکوں کے لگے ساری رات کئی بار محلہ پنڈ علاقہ ڈاکو چوراں اس افواہ آ جانا سڈے اپنے مطلب اگلے دن چاند دن پہلوں کی گل ہے یہاں سندر اڈے دے افواہ آ گئی کسی کا فون آیا انہیں بے آخیا بھی دللہ این بجے آن لگا باس جہلہ سڑکوں تے لگا کرتا بال بھی سڑکوں سے آپ بھی سڑکوں تے ماہ خون کی وجہ کوئی ان رب کی وی تھوڑی آئی حضرت صاحب وڈے فرمان لگے کہ یار ایڈی منافق قوم ہے ایک اگر نجومی خبر دے کہ زلزلہ رات محلے دی لنگ دی دی گلیاں دی نجومی دی اعتماد رسول گل اعتماد دی دی دی دے دے اگر اے اے ہوئے گا تے آداب آوے گا تے لوگ پھر بھی نجومی دی گل من کھڑے نے رسول دی گل نہ من افتح سے دی دیوالا جب مال غنیمت کو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا مال غنیمت نو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا امانت نال غنیمت سمجھا جائے گا زکات نتی اور بوجھ سمجھا جائے گا اور علم دین آجتے نہیں حاصل کیتا جائے گا یا تے علم دین دا نہیں حاصل کر دی حاصل نوکری دی خاطر ملازمت دی خاطر حکومت لگنے دی خاطر یعنی خدا تے دین دی خاطر موڑ بھی نہیں اور بندہ اپنی گان بھی منے گا تے فرمان فرمانی کرے گا یار نو نیرے کرے گا پیو گا سرکار نے فرمایا مسجد دنیا دلوں کے شور ہون گے قبیلے دا سردار حاصل ہوا جہد کو لوگ کم کرا گمینا لچا ہوگا کیونکہ اگے لچے بیٹھے ہو گے لچیا دی کی سننی اور فرما گانے گا بڑیا سر آم گانے گا ول ماف سال بازے آم ہونگے آن والے لوگ پہلے لوگ صاحب متبرے کر دے سکول والے بزرگان نے دین اور ساڈے پچھلے لوگوں آدھ جانور حضور سرکار نے یہ چیزاں گن کے فرمایا اس لیے انتظار کرا جے ریحن خان سرخان آزاد زلزلے کا قذفن مسخن شکل آزاد اور اسباب جو پورے ہو گئے تو عذاب میرے ایک شگرد میرا بڑا پرانا میرے ہے کشمیر سری نگر دہن سری نگر کشمیر دہن اس میں دسیا استاد جی کشمی اندر حالے تک زلزلے آ رہا ہے سری نگر کشمیر اس میں دستاد جی کشمیر دروان سے حال تھک زلزلے آ رہا ہے ہال پونے دو سال ہو پچھلے تو پچھلے ایس رمضان تو پچھلے رمضان آیا سی ہون لگن ہوگلا مسلسل جاری جٹ کے جاری جار جار جار جار جرد جار جرد جار جرد دو ہفتے جب اس میں بیان کیا اسے دو ہوں تین ہو گئے تین ہفتے ہو گئے پہاڑ گلدلا جو آیا پہاڑ چک کے اب آبادی کے اتنے جا پہاڑ اڈ کے آبادی سے ڈگ جائے دو سو بندہ uh, لاشاں حالے تک پہ حالے تک سکیاں لاشاں بدبو دار پہ بڑی سائنس کدھر گئے کدھر گئی کوٹیاں کدھر گئے وہ بگلے تو آتا استاد جی سا گھر کھے بچا کہ سڈا پیو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 ہاتھ لتا میں کراچی تک پھر بڑا انگلش بول رہا جناب ہاں جی پی ایچ ڈی اسی ابھی میں کراچی تک پھر کسی پیر نپاں جنہ کو میرے نال وا بان لگتا وہ لفظ سن اب میں جس کو جانا نا سننا بھی بڑا اللہ پیر اللہ جب بیٹھنا بےمان نکل گئے آپ استاد کا میں ہوا بھی اتنے مینو دیا نظر آیا میں تو دی گل ہی کسی پاس نظر نہیں پیوں گی اس بندے ایمان استاد جی ہوں خیمے نے خیمے اتے مکان نہیں بن سکتے फिर उस गल की मेरा दिल मनिया हो सके उस दुपट्टे भी है उधर तो दुपट्टे है सर इधर ते कोई शह ही नहीं जो इधर आया मैं ख्या पुत्र यार गुना वाद आना इधर जद आया यार गुना वाद आना पता नहीं कौन बचे दुनिया खुदा न खुदा समझ नहीं खड़ी خدا ہوں انگریز نو بابا ہوں خدا کی گل چوپ، چوپ، چوپ، چوپ، چوپ، چوپ، چوپ، چوپ استعمال کر استعمال کرے نے یہاں رب جب لفنا ہے نا یہاں کا اشر و رب کیا سانو آخری کیا ای گل اگریز نہیں آخ آگ سکتے کہ انگریز سورہ اور دیا چیزاں استعمال کرنا رب کے خلاف تو نہ بولے کیا انگریز رب دیا چیزاں نہیں استعمال کرتے رب کے خلاف بگتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں قرآن کی بےتی کرتے ہیں رب رسول کے دشمن ہیں کیا ایل سور ان نہیں کہہ سکتے سانوں کہہ دیں کہ انگریز کر سکتے کہ انگریز سورو استعمال کر دو شرم دے دے لیکن گال رو کر لیکن اینی گل اگریز کرتے ہیں اے سورا کی نشانی اے منافع کی نشانی رب گل نپنا کافر میرے دل بھی جا گل کر دا تھی تے بول پہ تے جڑا میرے خلاف چلتا اگے نہیں بول سکتا دوستہ اس سمان اپنے واسطے نہ ترقی سمجھے کچھ ایسا سوچ سوچے نبی پاک فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دے بندے نافرمان بان جانتے نیمتہ آم وانتے سمجھا جے رب و ننو حولی حولی عذاب اچھا نپنا چاندہیں حضور اے فرمایا اور تو سائنڈے بدبختہ سمبنے وکڑیا آسانیہ ترکی حضور فرمایا عذاب دے ثبابے تو آنے ترکی شیطانی سوچے شیطان مطمئن رکھ کے مراؤنا چاندہیں ہے وہ حدیث مدیسل قرآن کے پچھلے لگ کے تو ڈرے گا کرتوت کرتوت میرے میرے سارے لیکن شیطان ڈرن نہیں دا مطمئن رہے سب ترقی آئی تو رحمت آئی بابا بڑا دور تک پہنچ گیا تیرے پیو دار پیچھے رہ گیا تی بڑا اگے نکل گیا اگے نکل کے ہے اگے نکل نکل کے سوچ اگے نکل اگان نہیں نکل گئے کہ دودھ پہنچ گئے بند اس لیے ہاں اس واسطے میرے دوست دا کہ سمان عذاب دے دا رحمت کا دا جنو مل جائے سمجھ دکھا گھر چوکھے تو چوکھا جراب مال سمان گھٹنا کم ہوا سمجھ وحمت سمجھ آ گئی نیو دعا کرولا سانو اسلامی میرا کہ تھی سنت ثابت نہیں تو کر سان دس کی سنت ثابت نہیں یہ روایات جو آ گئی آدیسوں باہر پہچانے بلکہ اس جہل کے پرہ بھی پتہ نہیں کہ اس دعا دے کئی صحابہ نے اس دعا دے بارے تک آخر کہ آیاد سن بعد یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اے تلاوت منسوخ ہو گئی یہ اللہ ہمارائی کا اس دعا اس درجے کی سی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 صرف حضور نے فرمایا ال جہاد ماضن القیام جہاد یو تک یوم قیامت تک فرض رہنا ہے یعنی کیا مطلب کہ جہاد منسوخ نہیں حضور دی حدیث کا یہ مطلب ہے مسلمان چڑھ کے کسی دورے جہاد ہاں جہاد دیا کئی قسم تلوار آا جہاد مسلمان چڑھ سکتے ہیں کسی دورے لیکن جڑا زبان والا جہاد ہے نا اے حضور سرکار دی امت دے کچھ لوگ مسلمان ضرور کردے رہیں گے اور یہ جہاز ہوں سنیا اللہ تعالی کے فل بہترین جہاد جابر سلطان کو کلم حق کہنا ہے اور جناب کفر دے یہود دے نظام دے خلاف بولنا ہے سب تو بڑا جہاد ہے اور اے جہاد حضرت صاحب کے درویش کرتے ہیں یہ کبلا بھابا بھابنے والے جہاز جہاز تو یہی افتخار چودھری آیا کازلو سارے گیمنڈ وہ جڑے آنے والی دا دربار چومنا شرک مطلب گاندے ہاتھ چومنا شرک افتخار چودھری گی چمن ڈال <laughs> ہاں اخبار فوٹو آئی ہے گڈی چن لیا میں جی جی جی جی. کہا کیوں ہوا جی جی جی. بھائی مانو یہ وہی چیف جی جسٹس ہے جس جن نے اپنی ساری زندگی کفر انگریز کا قانون سپریم کورٹ چلایا ہے اور نبی پاک نے خود قرآن فرمانا ہے ملم یاقمان سنولا کا فرو جو خدا کے قانون اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں قرآن کافر بھی بنتا ہے فاسق بھی بنتا بنتا میڈی چمن داتا دربار ملفا چی مشک بن جس یہ ہے کہ سامنے جی نا سامنے والی دیوار مسجد گار نہیں ہو کئی بار میں اپنے نال کھڑوت بھی سامنے فوٹو تو نماز وہ فوٹو ویکن لگ پہ خیال بدل واپس اچھا اچھا جا بندہ گزرتا نہیں اگر گزر جا کنڈ کر کے اس کی توجہ اس پاشا نہیں پی باقی تاری گ ٹھیک ہے قرآن پاک اگر چھپیا ہویشہ نہ ہو دوسرے الماری اس طرح کی کہ تاکہ وہ کنڈ والا بھی نہ ہوجائز مسائل جی غیر محرم کندر اسمولی دیا دیا سویر سکول جی تھے سویرے شانا بشانا ادھر موئی ایڈی سختی کرنی ہے تو جی الٹا شانہ بشانا چلیں گی تو ترقی ہوگی کیسی کم بختی ہے جینی کا موڈا کی جینی کا موڈا لگے گا تو ترقی مار گئی ہوں جی این کی منجی کسی کا موڈا لگا تو ترقی سے رکاوٹ پی جی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 جہاز جہازت ایک قبر شریف کا کوئی کپڑا لیا کے دب چڑ جسے بزرگ کی جتی دب چڑ جائیں اے صرف لگ کما سرف باہانے ہوئے جھوٹ اس طرح بڑا حرام ہے زیارت ایبر بنا ہے جائد نہیں جتھے اسلام میں ہے جتھے شریعت چاہر چ بنے اوے بناؤ یہ نہ بھی ویارت ہو گئی تو فلاں نکا تو کبر بنا چڑو تو قبر بنا کے ہوں چڑاوے چڑھن گئے تو اتے لنگر پکنا شروع ہو گیا تو روٹی پانی ایک کزاب لوگ جھوٹے لوگ ہو گئے جہے اجکل نیا اجکل یہ کمائی ہے سوکھی ہاں فیکٹری اوکھا ہے بھائی دیکھو نا ہوں میرا مسئلہ لنگیا ٹپدا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 یار اے اللہ سے بندے اے سب شیتانی جیسے جھوٹے سے لانگ پہ کیا ردوان فلانا صاحبی جہاں فلانا صاحبی خاص آ گیا قبر بن گئی یا ٹپ گیا تو قبر بن گئی ٹپڑ قبر کا کی طلب کسی تھان سے بہ جائیں گے ہاں اے ہے کہ کسے تھان سے بزرگ اللہ تھان برقتاری اگر کوئی بندہ اس انسان محسوس رکھتا ہے کہ یار سیالہ پیارا بیٹھا سی میں محسوس رکھنا کسی کا پیر نہیں آن دینا یہ ایک لکھی رام پتر یہ سب اسباب عزاب اینا تو بچوں جھوٹ خرزاب مولی تو آخان گے کہ یہ سب جہی جی اکش جی یہ تصویر نہیں خبی پتا ہی کو نہیں بھائی سارا کچھ جو حرام ہے اس واسطے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جاندار ورگی یہ مورت جاندار بنا کے پوری مشابت وائی جاتی ہے تو نبی پاک سرکار نے سخت آزاد کا سبب قرار دس واسطے انہوں مولویا دھان س نہ سب وہ انگریزی ملانے کوئی بھی یاد رکھنا میری گل یہ اندر اسلام کا مزاق ہے استحصال ہے ہن جدو قبر کا ادا دکھاؤ گے تو انگریز نے یا جنہیں وہ پاٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بن گے ایمان نال دسو کمینہ کافر پاک فرشتے دی شکل بن پھر پاک فرشتے نو کی شکل وچ دکھون گے فرشتے اللہ دے جڑے نے اوناں دی تے شکل ہی عجیب ہے اونوں وکھانا شکل کافر دے اندر اے فرشتیاں دی توہین دین دا مذاق پھر اللہ تعالی دا عذاب میں جے میں یہ وکھان گے کہ تے لوکاں نو دلیر کرنا دلیر اللہ سے عذاب تو نڈر کرنا کہ لوگ سمجھیں گے یار جی آدی کا ہی ہونا ہے یہ تو خیر مل پہ لیں گے رب تالا کا آزاب کبر سپ ایک سپ آج دہا ڈنگ مارد ہے حدیث پاک چاہتا ہے بندہ ختم ہو ہے پھر جڑ جڑتا اور حدیث پاک کے ہے کہ وہی سپ اگر خالی سوک مارے زمین دبزا اگنا بند ایڈا شدید لانسی پتر اس کا مزاق کر دفرے چاہا وے کے تو نکاح نہیں رہنے ہاں کافر مرتدہ نکاح نہیں رہے جنما بنیات یاقوب والے کوئی نبی پاگ فلم اس طرح جنیاں فلما ہیں نبیاں رسولاں جنت دو قبر جب ہے سب ویکھنے والے کافر مرتد نے جہاں جہاں دیکھ اپنے نکاح دوبارہ اگر کی کر کے نکاح دوبارہ کرنا اپنے پولی مار حرام میں یہ تو نہیں آ کر میں روک لوا ج کر دیا خدا کا آپ پیٹے گا تو آپ لانتا پہن گیا کیا متنوع خدا تو الاب لین گے ہاں جی بھائی جہاں کو بٹھے درویش نے یہاں کا کم ہی اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ مبارک نام دے کے نو محفوظ کرنا وہ پوچھ رہے ہیں کہ آغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے تے چلا یہ وہ اے حضرت صاحب ایڈی وڈی توہین کہ جڑی جی حدے بیان کو باہر کہ ادھر ٹٹی دی نالی ہے تو ادھر اشتہار ہے اللہ رسول کے نام دا پھر یہ قہر خدا دا پینا پتہ نہیں سڈے سے کی کچھ لاب آنے یار وہ کوئی جلسہ نہ رسول دے نام دی عزت ہو جائے یہ جلسیا